حکم پر پٹ پٹنا میاں شیر ربا ولی سمجھتے آپ فرماندو دسن کتاب موجود خزین کرو دیمان مال اللہ تبہلو. تبہلو. تبہلو. تبہلو. تبہلو. مال دسو اگر علم نال سبحان اللہ کی بےمانی بغیر باندر باندر ہومانی بغیر تو اور شور تک انگریز حکومت ہر فساد, دا دا فساد فتنے کا مو ہر فساد فتنے کا حکومت حکومت دا مڈ سکول ہو گیا آه. آه. حکومت دا موڈو؟ شکول شکول موڈو. تا جے حکومت انگریز دی تاون مسلمان, تا تا شکول مسلمان دا اے یہ کام کرو کی انگریز دی حکومت تج پڑھنا پڑھو انگلش صرف حکومت بریلوی تھا پڑھنسلے وہ لانتی نکل جانا نظام تو سویر ختم بے شک ہو جانا آخو پور سکھو ابھی کدو کہ شعور نہ سیکھو یہ جہے بہر یقینی شعور سارے سیکھ لو ایک انگریز کے نظام پینٹ پا کے بیٹے پینٹ پوائی ہوگی دلے سارے زمانے کے بنے ہو چکلا گھر چوکے ساری بغیر تھی ماں بھی دن تب بھی انہیں بمب مار دینا آخنا کنجروج ساری حکومت نی چلانی تو معلوم ہوا وہ اصل مقصد حکومت بھاویں کنجر کو تیر دہڑی والا ہو سر سی دنگ بھاوے چوکے ہوئے بینڈ والے اتو تک ختنا اتنے ادی پینی تک انگریز کی حکومت نو من نی بی بیٹا اگریز حکومت نظام منتا اقوام متحدہ منتا وہ نظام حکومت کو منتا تو کنجر وہ پونا لانتی مطلوب ہے وہ محبوب ہے وہ شوق ہے وہٹو ہے وہ سارا کچھ چنگا پینٹ بھی پینٹ اقوام متحدہ آرڈر نہیں منیا کے مار دیتی ہے ہاں جی بم برسا سکول ختم ہو گیا برتی ہونا چیز ہے نظام حکومت حکومت تو دی بغیر سبول تو نے دی, دی تعلیم تو لیا تعلیم اس واسطے جا لیا سکول مقصد ہی یہی ہے کہ صرف اس طرح بندے تیار کرو جی بغیر بئیمان ہوکمت چلا کا کام دن سان سا سرف چاہیے ساری حکومت چلتی رہے ہوں دیکھ بھین چو پچپنجا سال ستر سات سات ہو گئے وہ اتنی جا بٹا حکومت چلن ڈی کہ نہیں چلن ڈی ایمان لکھو بھنٹ چو آپ چلاؤ لیا کہ کتنے چلاؤں اگریز رہا مسئلہ یہاں فیکٹری ڈاکٹر ہسپتالوں سے جی وہ کیوں دینا وہ اس واسطے دینا سیا آ جب پتر پالیا ہوگا نالیا ہوگ باہر پکتا ہوا تو اپنے کا دھیان رکھتا ہوے وہ مکھن بھی اگلے کھوا لیں کیوں پہ کتابا اشارہ ٹرتا وہ آدھے نے جب ساڈے دلے تابے دار بن گئے فرما بندار بن گیا ہوں یہاں بمب بھی دو ساڈے مخالفا چلے گا اسلام ہے دوستوں چلے معلوم بن دوڑ حکومت ہےکھواں ہو اپنی بولی سارے چنے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے اسی طرح ہی کوئی داڑھی والا کوئی بغیر داری کوئی پینٹ والا کوئی کمیں کوئی کمیں صرف انگریزی اگو مطلب منع چاہیے پاؤ جیڑا ہوگا وہ آتا بس میرا ساڈا تینوں ہر شر دیا کے آج پالا دے آ جا میری گاڑی سے رحطتا ہے جاسوس والا کر کے جدو پنڈ پہ سن بکالت محمد نوکر سے گلام محمد باندر ہے جی ہوں مان نال دس ہوئے داڑی والا بندہ ہوڑی والا بندہ ہوڑی ہواشاہ لا یہ پینٹ جہاں انسانوں نے پاس ہے اگریز آخے گا بادشاہ لائے یہ مولوی دن ضرورت اقبال پیا پینٹ باندر مان نہ داش ایک بندہ ہوٹ پائی کلا ہوئے آخر یار باندر پایا وہ انگریز نو چن لگے گا نہیں کنجڑ پیر نے پائی نہیں نے پائی نہیں لیکن ہے yes. بڑی اچھی لیکن ہے انسان اقبال کی خوبی سیو اکبال کی خوبی سی کہ اپنے کلام کے کدی اگریزی نہیں بولی اگریزی کا لفظ نہیں بولیا لرد فارسی نے لرد آ کے لاڈ نہیں آخر کینا سی پیغام پیغام <سلام> دینا <سلام> اللہ اللہ اکلور دفرنگی نے کہا اپنے سے ہاں انگریز دلہا کہ اپنے پتروور کا کہنا حکومت کر خلاف ہو تعلیم اپنے چیلوجرام تعلیم دا پتر ہو نا دی خودی یعنی ایمان اس بہن چوت کو نظام اپنے دا چلا گے چلائے گا شکلے پر جج کٹ کے دے گا اپنی بہن جی وا قانون جو میں گستاخی رسول جو سارا نظام چلا کدو تعلیم ڈال اس کی کری دا گرم کردے ٹال لائی دے دی دائره جن دی گڈائی کروں اوندا پردا بن جندا کہ نہیں اواندا پہلا غیر اس لوہے دی سختی ہے نا اونوں اگ نال ٹال میری تعلیموں کندا اگے کی ہے ہاں جی یہ ایسی بہن یقی دی اگے بے ایمانی بغا reti دی اگ دے چ جڑا آویگا مرضی ایمان غیرت والا ہوےگا بہن ہاتھ رال نہ چاہے تے پھر اللہ اللہ بے شک بے شک تے اندر بہن کے نہیں پوری دنیا دے اوپر بن دے گا تین لر تعلیم کے تیزا لوگ لڑا دس رہا سکول مقصد بناؤ بے فیرت بناؤ واشی درندہ بنا دو جدھر مرضی ٹالو جدو ٹال جائے گا جدھر مرضی بنا پھر ہی دی اور, اور یہ اہلِ کا نظام تعلیم ایک سازشہ فقط دین و مربت کے خلاف کلے ملا دلیا پیڑا اکبالزاں چرچ نو گرجے گرجا جان لے نہیں دے دے دے دے ایمانے دنیا دو تے دین دستا ہے پر دنیا اسلام ہر پاس دستا ہے پیا نظر اولاد پی پیو اولاد ماں ماں اپنے ہاتھ پتا نہیں کہ اقبال نے واحد مجرم ایک نو کرار بہت ہی پکی ہوں کنجرا میں پورا لندن تک ویخ آسنیا نالیم نا سمجھی تالیم اگریز بالکل پیاکل جی جی تو تو ہے جی جی جی لیاد بھی جائز امام مام سنت فرماتے ہیں پینٹ فلانی شہر کے خلاف پر مایا اچھی गल्लाने کرو لیکن فرمایا اے, اگ اے اے اے اے اے اے اے, اے, اے میں نہیں بجھنی اے میں نہیں ختم ہونا فرمایا جے جی ختم کرنا چاندے ہو تو پہلے ہوا اگ بجھاؤ جڑی سار سید نے لائیے انگریزی تعلیم آنی چودہ چودہ چودہ چودہ چودہ چودہ دندر امام حالی سنت فرما دے لے فرمایا ملا پینٹ دے خلاف نہ بول جائے بول لیں تو انگریزی تعلیم دے خلاف بول سلحان اللہ پینٹوں نے پوائیے بس جی